ان الحمد لله نحمده ونستعينه وننصر طره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا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 فعبان صام یہ صورت البکرا کی یہ آئے جو تلاوت کی گئی ہے اور یہی آج خطبے کا موضوع ہے اسلام میں عورتوں کا مقام اور مرتبہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے اس کی کیا درجات ہیں اللہ رب العالمین نے پرانے پاک کی مختلف مقامات پر عورتوں کی حیثیت عورتوں کا مقام و مرتبہ اسلام میں جو کو مقرر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا ہے اور یہ پرانی آیات جو عورتوں کے مقام و مرتبے کی وضاحت کرنے کے لیے حاضر کی گئی ہے اور قرآن نے اس طرح سے ان کے مقام و مرتبہ کو بلند بالا بتایا گیا اجاگر کیا گیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا سب ایک اسلام ہے جس نے عورتوں کو ایک آلہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے اسلام سے پہلے عورتوں کی کوئی قدر قیمت جانے دے عورتوں کو انسان بھی سمجھنا لوگوں کے لیے ناممکن ہو گیا تھا دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے تھے اور پوری دنیا اس سمجھ جائے جہاں عورتوں کو انسان کا درجہ نہیں دیا گیا تھا وہ جانور جیسے کسی کے گھر میں جانور پالے جاتے ہیں بین بکڑیا جا ڈا گئے ایسے وہ سمجھتے تھے عورتیں بھی جانوروں کی قسم کی ایک مخلوق ہیں عورتوں کا نہ وراثت میں حصہ تھا نہ عورتوں کا اپنا مال ہوتا تھا نہ عورتوں کو کوئی اختیار تھا نہ عورتوں کو وراثت ملے اور نہ تو عورت اے تو یہ اختیار ہو کہ اپنی رائے اپنی بات اپنی مافی ضمیر کو کسی کے سامنے وہ کہہ سکے بلکہ کتنے علاقے تو ایسے تھے کہ بچی جب تک عورت نہ ہو جائے اگر بچی ہے تو اس بچی کو چندہ رہنے کا بھی ہم دنیا میں نہیں دیا گیا تھا سن پانچ سو عیسوی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد اور نبوت سے خمل دنیا نے بہت ہی زیادہ بڑی میٹنگ کی فرانس کے اندر نبی فراف صاحب کی ولادت کے بعد اور حکومت ملنے سے پہلے پانچ سو چھ عیسوی کے اندر تو فرانس کے اندر بہت سارے شریف نے مل کر کے یہ قرارداد پاس کیا کہ عورت کو انسان سمجھا جائے پھر جانوروں کے درجے سے عورتوں کو نکال کر کے انسانوں کے درجے میں رکھا گیا اس شرط کے ساتھ کہ انسان کو سمجھیں گے لیکن یہ صرف مرد کی استعمال اور خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے ورنہ اس کا اور کوئی اس کا کوئی درجہ کوئی وہلو اس کی دنیا میں نہیں ہے لیکن جب قرآن پاک نادل ہوا رحمت اللہ آئے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دنیا نے عورتوں کو انسانیت کے آلہ درجے کو پہنچایا عرب اب دنیا کے سارے لوگ بچیوں کے پیدا ہونے پر سمجھتے تھے اپنی توہین عزت سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں بچیوں کی ولاقت اور پیدائش پر ویسے ہی عقیقہ کرنے کا حکم دیا جس طرح سے لڑکے کے پیدا ہونے پر عقیدے کا حکم دیا ایک جس طرح سے لڑکے کی ولاثت پر خوشی کا اظہار کرنا پرسپرا دیا ایسے ہی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں بچیوں کی وراثت پر خوشی کا ہمیں حکم دیا اور پھر نقل راستہ میں سب سے پہلے اس دنیا کے اندر لڑکے اور لڑکی نے اصل انصاف کرنے کا حکم دیا ایسا نہیں کہ لڑکوں کا درجہ چڑھایا جائے اور لڑکیوں کا کم ہو اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے ایک نبی علیہ سراخ اور اپنے صحابہ راست کے ساتھ بیٹھے تھے صاحب ایک نام ردوان اللہ محیط آپ کی مجلس میں ایک صحابی کی بچی چھوٹی تھی آپ مجلس میں آئی اور اپنے والد کے قریب آئی وہ دور پڑی بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ ماں باپ جتنے قریب پہنچتے ہوتے ہیں یہ دیبی کے ساتھ گود میں اچھل کر کے بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بیچاری بچی بڑے دے کے ساتھ آئی اور اپنے والد کے گود میں اچھل کے بیٹھنا چاہی والد نے اس کو لیا اور کرے کے زمین پر اپنے باتوں میں بیٹھا لیا تھوڑی ہی دیر میں لڑکا آیا ان کا یعنی اس بچی کا بھائی دوڑا ہوا آیا جب وہ بڑی تیری کے ساتھ آیا اپنے والد کے گود میں کود پودھ کر کے بیٹھنا چاہا تو واضح کی کر کے اس کو لیا اس کو بوسا دیا اس کو چوما اور اپنے ہاتھ پر بیٹھا لیا نبی علیہ استعمال اسلام نے دیکھا کہ یہ انسان یہ استعمال لڑکی آئی تو اس کو زمین پر بیٹھایا اب لڑکا آیا تو اس کو چوم کر کے گوشت بیٹھایا آج پیا پلاس اے شخص یاد رکھ میں اچھا بہن هم. تم نے لڑکی اور لڑکے کے درمیان انصاف سے کام نہیں دی دیا یہ دنیا کے اندر پہلی ہستی ہے جس نے مرد عورت اور لڑکوں اور لڑکیوں میں عدل انصاف قائم کیا دنیا کے سارے لوگ لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھیں تو زمین میں دفنا لینا فخر سمجھتے تھے اور بڑی محنت بندشیں ہوتی اور کبھی بہت بڑا مجمعہ ملتا تو فخر کرتا میں نے اپنی اتنی بیٹھیوں کو زندہ دفنا لیا ہے یہ فخر کی چیز تھی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی سستی ہے سب سے پہلی بات ہے جس نے پمبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا اور کہا اے لوگو یاد رکھو، من آپ نے ادا وہ کہا دے نی جنہ۔ اے لوگوں جس انسان نے اپنی دو بچیوں کی پرورش کیا دو بچیوں کی پرورش کرنے والا اور میں دونوں دو جنت میں انشاءاللہ اس طرح سے ایک ساتھ پہلی تھی میرے بھائی اسلام نے عورتوں کا بڑا اونچا مقام مرتبہ دیا پھر جندیوہ کے موقع پر نبی رہے پرارنا اعلان کیا قرآن پاک کی آیتنا بھی کی گئی پوری دنیا کے اندر وراثت میں عورتوں کا کوئی حق نہیں تھا ساری وراثت مرد ہڑپ کر کے بیٹھ جاتا تھا ایک پلس ایک پیسہ بھی لڑکیوں کو یا شوہر کے انتقال پر اس کی بیوی کو یا باپ کے انتقال پر اس کے और اور بہنوں کو ایک پولیس نہیں ملا کرتا تھا غیر لوگ قبضہ کر لیتے تھے عورتیں ویسے دیوکی اور یہ بیوی کی حالت میں لاوارس گھوما کرتی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے قرآن کی آیت لازی تھی اور اعلان کر دیا یو سف اللہ اولاد لکھتا کرے بسر ان سے یہ قرآن پاک دنیا کی سب سے پہلی کتاب ہے اور آخری نبی محمد سلم سب سے پہلے انسان ہیں اور پائید اور رہنما اور رحمت اللہ ہیں جس نے عورتوں کے وراثت میں حصنے کا اعلان کیا اور فرمایا جس طرح سے اللہ تعالی نے وراثت میں مردوں کا حق مقرر کیا ہے ایسے ہی عورتوں کا حق ہے یہ دوسری چیز ہے کہ مردوں کو ذرا اللہ نے زیادہ دیا ہے اور عورتوں کو ان کا آدھا دیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایک انسان ایک مرد ہے اس کو وراثت سسرال سے نہیں ملتی صرف اپنے دادا اپنے باپ کے گھر سے ملا کرتی ہے لیکن عورت شادی ہو جانے کے بعد سسرال نے اپنے شوہر سے وراثت پاتی ہے اور اپنے میکے نے اپنے باپ اور بھائی کی وراثت پاتی ہے کیونکہ عورتوں کو دو طرف سے وراثت ملتی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا حصہ آخر رکھا ہے کیوں ان کو آدھا یہاں سے ملتا ہے سسرال سے اور ایک بڑا حصہ باپ کے یہاں سے مل جایا کرتا ہے بیٹے کے یہاں سے مل جایا کرتا ہے لیکن وراثت حصہ اللہ تعالیٰ نے ضرور رکھا اسی طرح سے اب دنیا کے اندر یہ بڑا عجیب و غریب ماہرا تھا اللہ انسان انتقال کر جاتا تھا انسان انتقال کر گئے اس کی بیوی رہتی تھی تو انتقال کرنے والے کے جیسے گھر کو جائیداد کو پراپر جی کو تقسیم کیا جاتا تھا براثت میں ویسے ہی اس کی بیوی کو بھی تقسیم کر کے کسی کے حصے میں دے دیا جاتا تھا حر یہ ہو گئی کبھی بیٹا جو ہے ماں اپنی ماں کو اپنے باپ کی بیوی کو وراثت میں لے لیا کرتا تھا میرے بھائیوں ایشا نے اعلان کیا خبردار ورا رہے سننے سات خبردار عورتوں کو تمہارف نہیں بنانا اور عورتوں کو وراثت میں تقسیم نہیں کرنا تمہارے جیسے عورتیں انسان ہیں ان کو وراثت میں تقسیم نہیں کیا جاتا بلکہ ان کا مستقل حق ہے ان کو زندہ رہنے کا دنیا میں اسلام نے حق دیا ہے میرے بھائیو اگر کسی مرد نے اگر کسی مرد نے کسی مرد کو قتل کیا تب تو کے ساتھ کیا جاتا تھا عدالت میں اس کو کیب دائر کرنے کا دعا کرتا تھا لیکن اگر کسی نے کسی عورت کو مار ڈالا ہے تو وہاں عدالت میں کیس سو کار نہیں کیا جاتا تھا سب جگہ پر عورت کو مار ڈالا تو کیا پورا کیا اس نے ایک طویل مصروف کو ختم کر دا یہ کہہ کر کے وراث ایک ساتھ میں سر کا کیس ایک کے ساتھ میں عورت کو عورت کے بدلے قرض کو قتل نہیں کیا جاتا تھا اور نہ تو عورت کے لیے کوئی کے ساتھ لینے کا قانون ہوتا تھا مل کے ساتھ والعبد بالعبد دل انسا اعلان کیا ہے لوگوں جان جان ہے چاہے بڑے کی ہو یا چھوٹے کی ہو مرد کی ہو یا عورت کی ہو لڑکے کی ہو یا لڑکے کی ہو جس نے کسی انسان کو قتل کیا اس کو کتاب دینا پڑے گا ہی اس ہی کو اسلام نے ختم کیا عورتوں کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا قرآن سے یہ کیا ایس دنیا کے لوگوں سنو لو وہ نہ جس طرح سے عورتوں پر ہے قرآن پاک کی یہ بڑی عظیم سری آئے تھے جس نے عورتوں کو حقوق مقرر کیا اور عورتوں کے مقام اور درجات کو بلند کر کے فردوں کے برابر کر دیا فرمایا محر الرزی ارے ہن ارے لوگ یاد رکھو جس طرح سے فردوں پر عورتوں کے جس طرح سے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں ایسے ہی مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں مصر کا لفظ کے استعمال کیا گئے جس کے معنی آتے برابر شرابر کے ور ہنف مشن اللہ تعالیٰ پر ہیں جس طرح سے مردوں طرح کے حقوق عورتوں پر ہیں اتنا ہی وہ خوشی دقدار اور برابر شرابر اپنے حقوق اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مردوں پر بھی ہی رکھے ہیں حقوق پیدا کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے اسی لیے یہ بھی یاد رکھو دنیا میں سب سے بڑا نجمہ ہم الفاظ کے اندر ہوا کرتا ہے حج کے موقع پر ہوا کرتا ہے سب سے مقدس سکھا سب سے مقدس مقام ہے سب سے مقدس مہینہ ہے اور مقدس تعاعت ہے اسی حج الدا کے موقع پر ہم حج کے میدان میں حج کے موقع پر ہر کے دنوں میں نبی سامنے جو خطبہ دیا تھا جہاں آپ کے سامنے تقریباً ایک لاکھ کم سے کم ایک لاکھ چالیس ہزار کے میں اس وقت مسلمان موجود تھے آپ نے اعلان کیا اور مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے مسلمانوں سن لوگ ست پنوا حاصل نے جاہریت کی طرح عورتوں پر سلوم نہیں کرنا مو کے مالک عورتوں کے ساتھ نہیں کرنا سط تک اللہ حافظ نصاف عورتوں کے حقوق ادا کرنے میں عورتوں کے ساتھ رہنے سہنے میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا سطح اللہ حافظ نصاف عورتوں کے سامنے ان کے حقوق ادا کرنے میں ان کے ساتھ رہنے سہنے میں ان کی دلچوری اور ان کے ان کا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا فائم نکو تم اخل تمو نا بے عورتوں کو اپنے گھر میں جو ساتھ لے کے اپنے گھر میں لائے ہو اندھا کارہ امانت تمہارے گھروں میں آئی ہوئی ہے انڈا رسول نے آگاہ کیا کہ جس طرح سے تمہارے گھر میں کسی کی ہوتی ہے اور امانت کی حفاظت ضروری ہوتی ہے ہی تمہاری بیویاں جو تمہارے گھروں میں آئے ہیں اپنے سسل کی امانت نہ سمجھنا وہ عورتیں اچھا کی امانت ہے تمہاری کا اللہ کی امانت کا خیال رکھو وہ تم کرو جول جائے گی اور یہ تمہاری عورتیں یہ تمہاری بیویاں جو تمہارے لیے حلال ہے تمہارے لیے حلال ہو گئی ہے اور تمہارے لیے مباہ ان عورتوں کو تم نے حلال کیا ہے اللہ نے اللہ کے کلمار اللہ کے وعدے کے ساتھ نکاح کر کے تم نے حلال کیا ہے اللہ کے سلمے کے ساتھ حل کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عمارت ہے تمہارے پاس ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کی عمارت کا لحاظ رکھنا اس سے اونچا مقام و مسلح اس سے بڑی حیثیت کسی مخلوق کی نہیں ہو سکتی جس کو اللہ کے رسول اللہ حس کی امانت کرا دیتے اور اس سے بڑی ذمے داری آپ کے اوپر کسی اور امانت کی حفاظت کی نہیں ہوتی جتنی بڑی حفاظت آپ کے گھر میں باہر سے ہی عورت کی ہوا کرتی ہے کیوں اللہ رسول نے فرمایا یہ اللہ کی امانت ہے جو تیرے گھر میں آئی ہے اللہ تعالی نے اس امانت کی حفاظت کرنے کی تو فکر کی فرمائی پھر آپ نے والا اور عورتوں کے اوپر ضروری ہے یا میدان یہ آپ کہہت کے موقع کو کھدوا دیا اس کا اگلا حصہ یہ ہے آپ نے ساتھ کمایا والا کمار ہگن اللہ تھوڑا میںنک رہ عورتوں کے اوپر ضروری ہے تمہارا حق ہے ان عورتوں کے اوپر ضروری ہے کہ اپنی ساتھ کی اپنے عشقت کی حفاظت کریں جن مردوں کا گھر میں آنا تمہیں ناپسند ہے جن مردوں کا گھر میں داخل ہونا تمہیں ناپوار ہے تمہارے عدم موجودگی میں بھی کبھی ایسے مردوں کو تمہارے گھر میں داخل نہ ہونے دے یہ تمہارا حق عورتوں کے اوپر ہے اور آپ نے ساتھ اگر تمہاری عورتیں تمہارے عدم موجودگی میں ایسے مردوں کو گھر میں آنے دیتی हैं اور تمہاری بات نہیں سنتی جن کو تم ناپسند کرتے ہو تو فصرے کو ان کو مار تھوڑی سے صدا دینا گئے رنگوں پر لیکن اتنا سوست نہیں مارنا کہ ان پر نشان پڑ جائے آپ کا ضرور ہے اسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے رسو سے کندم نے عورتوں کو ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا ہے اسلام کے لیے تندیر کے لیے یا شرط کے ساتھ کہ اتنے یہ سے دوست نہ معافی کہ ان کے چہرے پر یا ان کے بدن پر کوئی نشان جائے پھر آپ کے ساتھ ہمارا ورے تم اور تمہارے اوپر اور تمہاری بیڑیوں کا بخشو ہننا وا پہ اپنی عورتوں کو اچھا سے اچھا کھلاؤ اور اچھے سے اچھے کپڑے کا انتظام کرو یہ تمہارے اوپر تمہاری بیویوں کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب سیکھ فرمائی الحمد للہ وقفہ جو عارف نے تراوت کی اس کا آخری حصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصر النا جیسے جیسے تمہارے اوپر جیسے عورتوں کے اوپر تمہاری بیویوں کے اوپر تمہارے حقوق ادا کرنا اللہ نے فرض قرار دیا ہے ایسے ہی تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے حقوق کو ادا کرنا فرض قرار دیا ہے اس میں کوئی فرق اور کوئی تفریق مرد عورت نے اللہ کارا نے نہیں کیا کہ چلو عورتوں کے اوپر جو آپ کے حقوق ہوں ان کا ادا کرنا فرد ہو اور آپ پر جو عورتوں کے حقوق ہو وہ ادا کرے ادا کرے ایسی کوئی بات نہیں اللہ نے واجب قرار دیا کہ کس طرح سے عورتوں پر تمہارے حقوق ادا کرنا فرض ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت اور تمہارا تم پر بھی عورتیں عورتوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے اللہ نے فرمایا وہی کے ڈالے ارے ہند ندا راجا وہی ہاں عورتوں مردوں پر مرد, عورتوں پر مردوں کا ایک درجہ اللہ تعالیٰ نے بلند کر رکھا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے اس دوسرے کو سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ پہلے بیان کرواتے ہیں تمہارے اوپر تمہارے حقوق جیسے عورتوں پر ہیں ایسے ہی عورت اور تمہارے حقوق جیسے عورتوں پر ہیں ایسے ہی تم پر بھی تمہارے عورتوں کے حقوق ہیں بالکل کھلانا کھلانا اس سے سلوخ کرنا اس سے معاشرت کرنا اللہ تعالیٰ ارشاد بناتے ہیں یہاں تک کہ ولہ مصر اللہ نبی معروف حقوق بھی ادا کیے جائے تو معروف طریقے سے معروف طریقہ کیا ہے اللہ اکبر یہ بڑا جانے مانے لگے اللہ فرماتے ہیں حقوق ایک دوسرے کے فرد ہے معروف طریقے سے معروف طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح سے آپ پر جو حقوق عورتوں کے فرد ہیں ان کو منہ رہا کر کے مزاج خراب کر کے جبڑ کر کے ظلم و تاکہ کے ساتھ نہ کرو اچھا خراب مسکراتے ہی رہے خوشی کو محسوس کرتے ہیں عورتوں کے سارے حقوق تمہیں ادا کرنے پڑیں گے جیسے تم چاہتے ہو کہ عورتیں تمہارے حقوق ادا کریں تو حقوق ادا کرتے وقت عورتوں کے چہرے پر ناگواری کے آثار نہ ہو اللہ کردا فرماتے ایسے ہی تم, تم عورتوں کے حقوق کو کرو تو تمہارے اوپر کوئی ناگواری کا احساس ہے ناگواری کا ادار نہ ہو ایسا نہ ہو کہ عورتوں کا دل سنجور جائے اور تمہاری دیویوں کو احساس ہو میں کچھ سے اپنا ہر طلب کرتی ہیں تو میرا ہر طلب کرنا اس پر بھاری اور لاگوار گزرتا ہے تو ہے لیکن میں کنفر بنا لینے کے بعد دیتا ہے اچھا فرماتے ہیں سب ہر ادا کرنا فرض نہیں ہے اور ادا کرنا فرض ہے اور فلاری اور خوشی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے آ نے فرمایا وہ لے ہرے ہندا جا عورتوں پر مردوں کا ایک درجہ اللہ نے بڑھا رکھا ہے وہ درجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ صورت النساء کے اندر بیان کیا وہاں الفکور اموالین اللہ تعالیٰ نے روزے کمان بچا کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے تمام چیزوں میں حصوق کو برابر رکھا ہے حضرت اللہ بن عباس جو ترجمان قرآن ہے اس عورت کو پڑھتا اور اس آئت کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں تمہارے روپر تم جیسے تمہارے حقوق جیسے عورتوں پر سرد ہے عورتوں کے حقوق تم پر سرد ہے یہ جس کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں پتا چل گیا دونوں کے حقوق کو اللہ نے برابر رکھا ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ کس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ میں گھر میں رہوں تو ہماری بیوی اچھے سے اچھا کپڑا پہنے خوب مبعین ہو کر کے خوبصورت بڑھ کر کے ہمارے سامنے رہے کہتے ہیں اللہ کی قسم اسی طرح سے میں بھی کرتا ہوں جب میں گھر میں رہتا ہوں تو میں سوچتا ہوں بیوی کی بھی یہ تمنیا ہوگی کہ ہم اچھے کے بعد پہن کر کے بہترین سے بہترین متعین ہو کر کے اس کے ساتھ رہا کریں <سؤال> کہتے ہیں یہاں تک کہ عورتوں اچھا کپڑا پہنے یہ ہمیں پسند ہے تو ہم کو بھی ہونا چاہیے کہ ہم بھی عورتوں کے لیے ان کے اپنی جوڑی کے لیے اچھے سے اچھا کپڑا استعمال کریں کہتے ہیں تبھی انصاف ہوتا ہے نے فرم بالکل برابر برابر کہاں رکھا گیا بلکہ بات رہ گئی میں تو کہتے ہیں قرآن کین مصر الدی علیہ ہندن اللہ سجمت سنو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والا ہن مصر الدی علیہ عورتوں کے حقوق تم پر اتنے ہی ضروری ہیں ویسے ہی جیسے تمہارے حقوق عورتوں پر ہے قرآن نے دونوں کے حقوق بیان کیے لیکن بیان کیسے کیا وہ سمجھنے کی والا ہن ورہ عورتوں کے لیے عورتوں کے ویسے ہی حقوق مردوں پر ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورت پر ہیں اللہ نے پہلے کس کا حق بیان کیا عورتوں کی ورہیا عورتوں کے حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں حق میام کرنے میں اللہ نے عورتوں کا حق پہلے بیان کیا ہے اور مردوں کا حق ہے بعد میں اس کی وجہ کیا ہے عام طور پر مردوں کی عادت ہوتی ہے اپنے حقوق کے وصول لے کی تو کت اور تانت سے بھی وصول لیتے ہیں لیکن ان کے حق کے وزارتی میں تو پہلی لاپرواہی کی جاتی ہے اسی لیے ہم نہ دادا نے مردوں کو تنقید کیا اپنا حق عورتوں سے وصول لے کے عورتوں سے حقوق ادا کرنے کی اللہ نے فرمایا وہ ہندنا دراجا اور عورتوں پر مردوں کو ایک حقیقت اللہ نے دیا <سؤال> <سؤال> ہے وہ کیا بھائی میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ماں انفکون اموال دو چیزیں وہ ارے ہندنا دراجا اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کا ایک درجہ بہار رکھا ہے وہ درجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو سرا سردار بنایا ہے گھر کا ذمہ دار اللہ نے مردوں کو بنایا کیوں گھر چلانے کی باہر کی ساری ذمہ داریاں ان کے ادا کرنے کی جتنی فرصت اتنا ٹائم اتنی صلاحیت مردوں کے اندر پائی گئی ہے عورتوں کو نہ اتنا ٹائم ہے نہ اتنی صلاحیت ہے اس کی وجہ کیا ہے گھر کا کھانا پکانا عورت پکانا بچے پنڈاس کرے تو اس کام عورتوں کا کام ہے چولہا ہادی سنبھالنا عورتوں کا کام ہے اے گھر کی صفائی ستھرائی عورتوں کا کام ہے بچوں کی تعبیر تربیت کا لحاظ رکھنا اور خیال رکھنا عورتوں کا کام ہے عورتوں کی بڑی ذمہ داری گھر میں ہے اگر اس ذمہ داری کو چھوڑ کر کے باہر چلی جائیں اپنے بچوں گھر چھوڑ کر کے نوکری کرنے کے لیے باہر چلی جائیں آفسوں میں چلی جائیں اب بچہ اپنی ماں کی مامتا سے محروب رہتا ہے تجربہ کر لو ماں اتنا نکھار ہو کے آتی ہیں کہ پڑھ جائے گی تو بچے کسی پر نہیں رہ جاتی یاد رکھو اس نام تھا ایسا تو دونوں کا لیکن ہم نے تو مردوں کو ایک پنا درجہ زیادہ دے رکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے باہر باہر نوکری کرنے کمانے بزنس کرنے کاروبار کرنے ہر وقت ہر عورت گھر کے پاس جانے کی طاقت نہیں رکھتی ہے جو بچوں کو دیکھ بھال کرنا ہے گھر سنبھالنا ہے اس لیے اگر عورت او باہر نکل گئی تو گھر گزر جاتا ہے حالت یہ ہے کہ اللہ کی کپڑا کے کہتا ہوں میں اپنے آپ بچے اپنی ماں کے ممتا سے محروم ہو کر کے کسی چاہیے ہندو عورت کی پوزوں میں پڑا کرتی ہے اور اس سب کا تجربہ ہوگا ان بچوں جو مستقبل میں کیا سبق کرتے ہیں جنہوں نے اپنی موسیق محبت نہیں پڑھائی ہوگی بڑا ہونے کے بعد وہ ماسک محبت کرے گے فرما بردار بنے گی اسی لیے قرآن پاک نے کہا ہم نے سرووت حکم دیا کہ آپ کے بعد مل آنند عورتوں کے زندگی کے تمام اخراجات اور تمام چیزوں کی ذمہ داری ہم نے مردوں پر ڈال دیا ہے تاکہ مرد اور تمام ضروریات کو پوری کریں ایس یہ ہے اللہ نے فرمایا وہ بھی ماں من اموان نہیں اور دوسری چیز ہے کیونکہ مرد اپنا مال اپنے گھر پر خرچ کرتا ہے اپنی زندگی اپنے بیوی بچوں کی روزی روٹی پر ساری زندگی کما کما کے ختم کر دیتا ہے جی اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا میں نے مردوں کو ایک گناہ بڑا بنا دیا ہے فضیلت رکھی ہے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے گھر سنبھالنے کے لیے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے دنیا کے معاملات کو ایک اچھے طریقے سے نبھرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے مردوں کی ذمہ داری باہر کاٹ نکال دی ہے کھلانے کی کمانے کی کپڑا دینے کی علاج اور مہارتہ کی تمام ثرولیت کو پورا کرنا ہم نے کو زندہ دار بنایا ہے اس اللہ تعالیٰ پر دنیا دنیاوی اعتبار سے ہم نے مرد کو ایک نہ درجہ دے رکھا ہے دین و شریعت کے اعتبار سے دونوں میں سیتوں اور آخر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دونوں میں کوئی تفریق نہیں رکھی ہے اللہ تعالیٰ ہم تم لوگ تمام لوگوں کو نیک بنائی سارے بنائے بنائے اور عورتوں کے حقوق کو پہچاننے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق دے ہمیشہ یاد رکھو دوسرے کے حقوق کو پڑھو دوسرے کے حقوق کو پہچانو اور پہچاننا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی ادائیگی ہمارے اوپر فرق ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جو شفائی بیمار ہوں ان کو شکایت کے لیے فرمائے جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان خان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اور جو کا مقام مرتبہ اللہ نے ہم کو دے رکھا ہے مقام اور سمان میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ہے پہلے لوگ کرتے تھے پہلے لوگ کرتے تھے عورتوں پر ہو ہوتی جی تھی اس و کو مٹا کر کے ایک بڑا ہی بوتدل اور مناسب جو ہر قسم کے پتاش ہر قسم کے نگار ہر قسم کی خرابیوں سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے ان کے کام ان کے رہنے سہنے ان تمام چیزوں کو ایک احسے دار ادا کیا ہے عطا کر دیا ہے اب اس سے بڑھانا بھی انسان کے لیے ہراقت ہے اور اس سے گھٹانا بھی ہرا کر مشکل کیا ہوگی آج پہلے تو ظلم ہوتا تھا عورتوں کو محرو کر کے ہر اعتبار سے عورتوں کا ظلم رہا لیکن آج کس دور کے اندر عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے لیکن ظلم کا نام ترقی دے رکھا گیا ہے ترقی دے دیا گیا ہے ذرا سو کتنا اعتدار سرا دی اللہ نے مرغوں کو حکم دیا کہ ساری محنت کوشش کا دکھاوش ہے کر کے اپنے گھر کو چلاو بڑا بہترین بڑی بہترین لیکن مردوں نے کیا کیا دمائیں, وہ بھی انسان ہے وہ بھی رہے کما کر چلائے جو عورتوں کی ذمہ داری تھی عورتوں نے اپنی ذمہ داری درک کر دیا چھوڑ دیا اور نوارش کرا دیا گیا عورت ناوارش ہو گئی آپ کی ہوتی لیکن تفیل کوئی دوسرا ہوا کرتا ہے کتنی عجیب عریش ہے بجلی آج کی ہے اور اتنے آپ کسی اور کے چلتے ہو اس پر میرے بھائی آت کی عورتوں کو بڑا کیا گیا عورتوں کو بڑا بہت ہی زیادہ طویلوں کی گئی میں اپنی ذمہ داری سے کنارے ہو کر کے کر کے اٹھا لیا آج تمہاری ذمہ داری نہیں ہمارے باپ کے ہوئے ہیں ہمارے بچیوں کے جو سوچتے ہیں ہم بچی کو اتنا زیادہ پہا دیں کہ خود کمائے کھائے شادی کے بعد سو کی محتاج نہ رہے ہیں آج نظریا پھیلا ہوا ہے اب آپ سر بتائیں اس ساری پریشانی نے عورت کو لڑکی کو آپ ڈال رہے تھے اس نے کہا شادی کو سب کرا سب کی بیوی کا خرچہ برداشت کرنے کی طاقت تمہارے اندر لیکن ہماری نیتیں پہلے سے برباد ہو گئی ہر بات یہی سوچتا ہے اور ہر مرضی سوچتا ہے ہم بیوی کو اتنا آداز سو وہ بھی وہ بھی کما رہے اور خود کفیل ہے ہمیں کچھ ہو گیا ہمارے بچوں کا سہارا بنی رہے اماثر سوچو کہ دوستی مردوں نے اپنی سننے تاریخ کو کس طرح پیدا کرنے سے کنارہ کا سیلفی یہ سبھی یہ نام پر تھا اور جو پل ہوتا ہے وہ ترقی اور سائیکل کے نام پر ہو رہا ہے لیکن اس سب کا نام یہ ہے جو وہ عورت مزدور ہے اس شوہر کے اندر میں نبی گزار کی تھی آج تک کی نبی رسنت کی, کی نبی قائدی شریعت کی کیسے قسمت کی ادا کر دی اللہ نازمین ہمیں اعتداد کی راہ نصیب فرما جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتداد کی راہ جب ہمیں مقرر کی اللہ تعالیٰ اسی وسلم کی تو ہی نصیح فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے خدا پاس ضلم جاگتی ایک دوسرے کے حقل کی ترقی محفوظ رکھے ادارہ ہمارے بیماروں کو شکار کو لیا جاتا جو صرف کپڑے ہیں اللہ ان کو سنت لگا دے جو دین سے دور ہے اللہ تعالیٰ ان کو دین کی راہ دے جو اسلام سے فرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کے اندر داخل کر دے اللہ اللہ عباد اللہ رحب اللہ ان نولو اياقورو بالاحلل لهسان وايثاء الى القربا وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي ايذكم ان كن تذكرون واذكر الله يذكركم وادعوه يستجب لكم مرضات الله تعالى أكبر. <تصفيق>